اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور اسمان اور زمیں اور جو کوئی ان میں ہے سب تباہ ہو جاتے بلکہ ہم تو ان کے پاس وہ چیز لائے جس میں ان کی نامور تھی تو وہ اپنی عزت سے ہی منہ پھیرے ہوئے